وہی اپنے بندے پر سریح اور واضح آیت نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی تک پہنچا دے اور بے شک اللہ تمہارے لیے بڑا ہی رافت و رحمت والا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو اس دعوت کو قوت پہنچانے اور اس کی تائید کے لیے آپ کو بہت سے معجزات عطا کیے جن میں سب سے بڑا اور اہم معجزہ قرآن کریم تھا تاکہ لوگ ان معجزات کو دیکھ کر اور قرآن کریم کو سن کر ایمان لے آئیں اور کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکل کر نور ایمان سے اپنے دلوں کو منور کر لیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے اسی لیے اس نے ان کی حالت پر رحم کرتے ہوئے ان کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور رسول مبعوث کیا تاکہ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کر جنت کے حقدار بنیں اور جہنم کی آگ کو اپنے آپ پر حرام بنائیں